شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے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 بلکہ انسان اپ اپنا گواہ ہے اگر چہ عذر و معذرت کرتا رہے لا تحرک به لِسَانَكَ لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے بل تحبون العاجلہ وتذرون یومئذ نئی فکر کل بلو چتر راکی وکیل من رفر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 اولا اولا اولا اولا پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی لیکن جھٹلایا لایا اور منہ پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے ان من منی ثم فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر کر